الحمد علی وقفہ الذین ودین مصطفیٰ احماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات اور کن چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس سے پہلے پانچ چیزیں گزر چکی ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم ہونا نبی علیہ صلاسلام کے ذات اور رسالت کے متعلق ضروری ہے نمبر 6۔ نبی علیہ صلاۃ السلام سلام کے متعلق جو ہماری معرفت اور علم ہو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل آپ کی حدیث آپ کی سنت آ جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے اور پوری کائنات میں نبی کی ایک ایسی ذات نبی کا ایک ایسا مقام اور منصب اور مرتبہ ہے کہ نبی کے لیے ہزاروں لوگوں کے قول کو تو کیا جا سکتا ہے لیکن ہزاروں لوگوں کے لیے نبی علیہ الام کا قول ترق نہیں کیا جا سکتا یعنی نبی علیہ صلاحت و شام کا کوئی فرمان آپ کی لائی ہوئی شریعت آپ کا آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کی حدیث آپ کی سنتیں اگر دنیا میں کسی بھی چھوٹے بڑے کے قول سے ٹکرائے تو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کا قول وہ قبول کرے نبی الحصراسلام کے قول کو چھوڑ کر کے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ حسن کے نبی الحصراسلام کا قول قبول کرے اور دوسرے کے قول کی پرواہ نہ کرے نبی علیہ صلاط و سلام کے قول پر کسی کے قول کو مقدم نہ کرے نبی علیہ صلاحت سلام کی پسند پر کسی کی پسند آپ کے فعل پر کسی کے فعل و عمل کو مقدم نہ کیا جائے بلکہ دنیا کے سارے لوگوں کے اقوال و اور پسند اور فتاوی پر نبی علیہ پر کے قول و عمل اور سنت کو مقدم کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک سورت حجرات کے الذین شاست لا لاتوقم بین ید اللہ و رسوله واتقوا اللہ اے ایمان والو خبردار لا تقدمو بین ید اللہ و رسوله اللہ اس کے رسول کے آگے کسی کے کال کو نہ بڑھاؤ نہ توقع اللہ اس کے رسول کے سامنے کسی کو نہ بڑھاؤ اللہ اس کے رسول کا کال اور فیل ہے نہ توقع دیمو گئی نجر اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول کے ذات اللہ اس کے رسول کے قول نبی کی سنت پر کسی کی بات کو مقدم نہ کرو آگے نہ کرو کتنی عجیب سی بات ہے اللہ کے تالا اتنے تاکید کے ساتھ لقدموں بے نجد اللہ و رسول اے ایمان والو خبردار اللہ اور اس کے رسول پر کسی کو مقدم نہ کرو اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو نہ کسی کو بڑھاؤ نہ اپنی رائے اپنا علم اپنا عمل بڑھاؤ اور نہ تو کسی اپنا یا کسی دوسرے کے قول و عمل کو اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل پر مقدم نہ کرو آگے نہ کرو بلکہ نبی علیہ السلّہ السلام کے قول و عمل کو ہر ایک کے قول و عمل پر مقدم کرنا چاہیے اسی طرح سے اسی صورت میں سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں اللہ نے اور ایک چیز کا حکم دیا فرمایا ایدین فو لا ترفعوا فو فوق صوت نبی اے نبی خبردار اے ایمان والو خبردار ایمان واروں کو مخاطب کر رہا ہے اے ایمان والو خبردار اپنی باتوں کو اپنی رائے اور قول کو کبھی نبی کی آواز نبی کی بات پر مقدم بلند نہ کرو ایمان والوں خبردار کبھی اپنی آواز آواز کیا ہے منہ سے جو چیز نکلی اس کو آواز کہا جاتا ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر نبی کی آواز پر بلند نہ کرو یعنی نبی علیہ صاحب کی آواز کیا ہے آپ کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ حدیث ہے سنت ہے ہمارے لیے واجب التوا ہے ہمارے لیے بہترین اسوا ہے کیوں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلاۃ السلام کی اطاعت و فرم برداری ہم پر واجب کیا ہے اللہ کے نبی جو بات کرتے ہیں آپ کی جو شوت جو آواز ہے حدیث کی شکل میں سنت کی شکل میں وہی آپ کی آواز ہے اپنے فتح دے، اپنی رائے اپنی آواز اپنی پسند کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو ہمارے نبی جو کچھ کہتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے نبی نہیں بات کرتے مگر وہی جو اللہ بدلیے وہی آپ کو حکم دیا جائے نبی علیہ سلاۃ السلام کی آواز پر اپنی آواز یا کسی دوسرے کی آواز کو بلند نہ کرو یعنی پونچھا نہ بناؤ درجہ نہ دو ہر ایک کے قول کے نیچے نبی کا قول رکھو ہر ایک کے قول کے ن... نبی کے قول کے نیچے ہر ایک کے قول کو رکھو نبی کے قول پر بلند نہ کرو اور اسی طرح سے کبھی بھی کسی قول کو نبی اور اللہ کتاب اللہ سند رسول سے آگے نہ کرو مقدم نہ کرو اس کو ترجیح نہ دو یہ حکم ہے اسی لیے بڑی عجیب سے بات ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو دیکھا جائے تو نبی کے اس مقام اور منصب کو کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں منا کیا ہے کہ اپنی یا کسی کی بات کسی کا فتویٰ کسی کا قول نبی کے قول کے آگے نہ کرو بلند نہ کرو پیش قدمی نہ کرو نبی کے پیچھے پیچھے رہ کر کے آپ کی اتباع کرو ذرا سوچو امام احمد بن حمب ال اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو مدینے کی گلیوں میں گزر رہے تھے ایک یہودی تھا آپ عمر فاروق سے ملتا تھا بڑی محبت کرتا تھا دوستانہ رکھتا تھا وہ یہودی ایک دن عمر فاروق کے سامنے اس نے تورات کی چند آیات تورات کی چند آیات پڑھا. اس کے اندر بڑی فضیلت کچھ بڑی رغبتیں نہیں ہوگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو وہ تورات کی آیات بہت پسند پڑ گئی بہت اچھی لگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی سے کہا میرے بھائی اس کو تم ذرا نوٹ کر کے مجھے دے سکتے ہو ان آیات کو یہودی نے فوراً نوٹ کیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی پرچی چٹھی تھی جس میں باقاعدہ لکھا ہوا تو چند آیات تو لکھی ہوئی تھی عمر فاروق رکھے ہوئے تھے ایک دن نبی کی مجلس میں سارے لوگ بیٹھے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالان عنہ تھے اور اللہ کے رسول وسلم کے بازو ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے موقع اچھا سمجھا مکہ اچھا موقع اچھا سمجھا کھڑے ہو گئے اور وہی پرچی لے کر کے کی چند آیات جو تھیں لوگوں کو پڑھ کر کے سنانا شروع کر دیا جیسے کی چند آیات کو پڑھ کر کے سنانا شروع کیا نبی عرب شام کو گسا آیا آپ کے چہرے کی رنگ بدل گئی عمر فاروق رضی اللہ تارن چونکہ دیکھنے میں مشغول تھے پڑھ رہے تھے نبی علیہ الصلاف کے چہرے پر نگاہ نہ ڈالی اور ویسے بھی عمر فاروق سمجھ رہے تھے میں تو کوئی بری چیز نہیں پیش کر رہا. بڑی اچھی باتیں پیش کر رہا ہوں اس لیے اور اللہ اگر رسول کو نہیں دیکھا لیکن صدیق اکبر رضی اللہ نے جو بازوں رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ اللہ کا چہرہ بالکل غصے میں ہے اور سرخ ہو گیا ہے رنگ بدل گیا ہے مارے غید وغیرہ کی عمر صدیق اکبر نے کہ یا عمر ساکرت کا سوا کرو یا عمر اما تارا ماں وجہ سلم عمر تمہاری ماں تجھے گم کرے کیا تُو نہیں دیکھ رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم ان آزاد کو پڑھ کے سنا رہے ہو تو نبی نیتراسام کو کتنا غصہ آ رہا ہے کتنا چہرہ کا سرخ ہوتا جا رہا ہے عمر فاروق کو جب صدیق اکبر نے ٹوکا تو عمر فاروق نے فورا اللہ کے رسول کو دیکھا غصے میں وہ پرچی پھینک دی گنا ٹیک کر کے بیٹھ گئے اور کہنے گی کہ میں اللہ اس کے رسول کی گسب سے میں پناہ مانگتا ہوں اور کہنے کہ یا رسول اللہ رضیت باللہ رضی تو بلبن وبل صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں اسلام ہی کو پسند کرتا ہوں اسلام پر قائم اور ڈھتا ہوں ہم نے قبول کر لیا ہے اسلام وب محمد رضی تو بل ربَََََََََ ہم اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں وہی ہمارا رب ہے ہم بتوں کو چھوڑ چکے ہیں وہ بل اسلام اور ہم اسلام ہى کو اپنا دین پسند کرتے ہیں وہی ہمارا دین ہے ہم یہودیت یا عیسائیت کو كتن نہیں پسند کرتے۔ وب محمد ان اور ہم آپ ہی کو اپنا رسول مقتدا اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں اور ہم کسی کی اقتدا اور پیروی نہیں کرتے یہ کلمات پڑھے ربیع وبی اسلام دین وب محمد جب اس طرح سے کلمات پڑھے تو نبی رہی السلامۃ نے فرمایا موسا عمر اہ، یہ قرآن کے ہوتے ہوئے تورات تم پڑھ رہے ہو پھر آپ نے فرمایا دو روایتیں ایک روایتیں ہیں عمر یا میرے صاحب سن لو یہ تورات کی کتاب قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی چند آیات تلاوت کر رہے ہیں ہماری ہماری مجلس کے اندر جہاں قرآن والے قرآن والے پیسے ہوں وہاں یہ تورات پڑھ کے چند آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں عمر سن لو لوکان موسا ہین لو کارا موسا حاں وسے بھائی سن لو اگر موسا علیہ سلاۃ اسلام آج زندہ ہوتے تو ماں وسے بھائی ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہوتی بلکہ ان کے بھی ان کے اوپر بھی واجب ہوتی کہ وہ میری ہی اطاعت و فرما برداری کریں جس موسا پر نازل کی بھی آسمانی کتاب تورات کی چند آیات تم پڑھ رہے ہو وہ موسا اگر آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی پیروی کرنی پڑتی میری پیروی کے بجائے کسی کو نجات نہیں ہو سکتی ایک روایت ہے دوسری روایت اور بڑی واضح ہے آپ نے ساتھ رمایا اے لوگ یہ تورات کی چند آیات تم پڑھ کے سنا رہے ہو ہماری مجلس میں مسلمانوں کو ہاں? اور یاد رکھو اللہ کی قسم لو ادرک کا اگر موسا میری نبوت و رسالت پا جاتے یعنی آج موسا علیہ السلام اگر زندہ ہوتے میری نبوت کے بعد زندہ ہوتے وہ تو یاد رکھو موسیٰ علیہ السطراسلام کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی اور تم لوگوں کو معاملہ جہاں تک ہے اگر تم لوگ فتبہ تمہ تم لوگ یہ سوچتے چلو موسا بھی نبی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں ان کی مانو یا ان کی مانو دونوں ایک ہی ہیں یہ بھی اللہ کے نبی وہ بھی اللہ کے نبی کسی بھی نبی کے دو نبی ہمارے سامنے ہیں کسی کی کسی نبی, نبی کی بات مان لو چاہے محسوس کی اتباع کرو یا السلام کی اتباع کرو اللہ سنے فرمایا اگر میرے زمانے میں موسا ہوتے آ, آ, ہوتے اور تم یہ سوچ کر کے کہ ہاں دونوں نبی ہیں ان کی پیروی کرو یا ان کی پیروی کرو چلو موسا کی پیروی کر لیں فتح تم ہو مجھے چھوڑ کر کے تم موسا کی پیروی کرنے لگو تو اللہ سلفرمایا لبل تم انسبا اس طویل تو تم بھی شرات مستقیم سے بھٹک جاؤ گے شراط مستقیم سے ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے اس حدیث پر غور کیا جائے اللہ اکبر ہمارے نبی کا یہ مقام و مرتبہ کہ نبی کی سنت نبی کی فرمان نبی کی کتاب کے ہوتے ہوئے اور نبی کے حدیث و سنت کے ہوتے ہوئے کسی کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا جب بھی اللہ کے نبی علیہ سراغ کے قول سے کسی کا بھی قول ٹکرائے ایک ہوں یا دو ہوں پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں نبی علیہ اللہق کے قول سے اگر کسی کا قول ٹکرائے تو اس کو ترک کر دینے میں ہی ہدایت ہے اور نبی کی بات مانی جائے گی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کی بات کو ترق کر کے دوسروں کی بات پر عمل کیا جائے یہ نہایت حماقت گمراہی ہوگی اور یہ جہالت پر مبنی ہے اس لیے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ علم ہمیں ہونا چاہیے کہ نبی کے سامنے کسی کے اطاعت نہیں ہو سکتے نبی کی سنت ہوتے ہوئے نبی کا فرمان ہوتے ہوئے دنیا کے قور کو تو جا سکتا ہے لیکن نبی کی بات کو ٹکرایا نہیں جا سکتا اللہ ہم سب کو نبی کا فرما بازار بنائے اکول واد سکثر اللہ بنکل